روزی میں بسم اللہ روح روحیل تم یا مثلاً منت اللہ فعق فعقت کو اللہ تبارک وطالع بنی اسرائیل پر ہونے والے چھٹے انعام کا ذکر فرمایا زین میں رہے بنی اسرائیل پر ہونے والے تین انعامات کا ذکر ہوگا آج آج کے درس میں حضرت سعید اللہ مسلمان نبینہ و علیہ سرات والسلام کی واپسی تشریف آوری پر جب آپ نے دیکھا جب آپ کوہ طور پر توراج شریف لینے گئے تھے دیکھا کہ قوم جو ہے پیچھے وہ ساری بشڑے کی پوجا میں لگ چکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ستر ہزار بندے ان کے مارے گئے ستر ہزار بندے ان کے قتل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اللہ تعالیٰ نے ارشا فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اب آپ, آپ اس طرح کریں ستر بندے ان میں جو نیک ہیں ان سب کو چنیں اور میری بارگاہ میں لائیں وہاں آ کر یہ توبہ پیش کریں اپنے وہاں آ کر یہ توبہ کریں کہ بورا ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں آج کے بعد ایسا نہیں کریں گے نہ ہی ہونے دیں گے تو وہ ستر بندے جب وہاں پہنچے حضرت سیدنا اللہ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ آپ اپنے رب سے کلام کریں ہم سنیں گے سنیں گے تو مانیں گے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں کھڑے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلام ہوا جب انہوں نے حضرت علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوتے دیکھا وہیں کھڑے کھڑے کہنے لگے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو پھر مانیں گے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو مانیں گے ایسے نہیں مانیں گے یا مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا قلتم یا موسا لن نؤمن اللہ حتّا جہرا میں کہ یاد کروں جب تم نے کہا اے موسا ہم ہر گز تجھ پر یقین نہیں کریں گے تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے نہیں مانیں گے ہم تجھے حتی جہرہ یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے نہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو ایانن نہ دیکھ لیں تب تک ہم نہیں مانیں گے اللہ تعالیٰ نے ارشاد رمایات کو چمکنے بجلی نے کڑک نے آ لیا تمہیں تو ان تم تنظرون تم سارے دیکھ رہے تھے تمہاری آنکھوں کے سامنے سارا کچھ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بجلی آئی اور اس نے سب کو مار دیا سارے مار گئے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پرشان ہوئے کہ بندے پہلے مارے گئے ستر یہ لے تھا توبہ کروانے کے لیے یہ مارے گئے تو عرض گزار ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرا راہ میں یہ واقعہ تفصیل سے بیان ہوا ہے گزار ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مولا مجھے اور انہیں مارنا ہی تھا تو ہماری قوم میں مارے تھے تو سارے دیکھتے سب کو پتہ ہوتا کہ ہم مارے گئے ہیں اب یہاں آ یہ ستر بندے مارے گئے اور میں واپس جاؤں گا کیا جواب دوں گا کہ یہاں مارے مارے گئے وہاں گئے تو کیا کہیں گے میرے بارے میں وہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ موسلا نبینہ و علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا وہ ستر بندے جو مارے گئے تھے وہاں پر اپنی زد کی وجہ سے ان سب کو اللہ تبارک وطالع نے دوبارہ زندگی اطاف اللہ تعالیٰ نے ارشا فرمایا سم من بعد موتكم، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں زندگی دی لعلکم تشکرون تم شکر گزار, بن جاؤ، تم شکر گزار بن جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا اللہ مسلم نبینہ و علی السلام کو فرعون کے غرق ہونے کے بعد ڈوبنے کے بعد جب یہ حکم دیا کہ اب مصر میں رہو مصر میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اب یہاں سے ہجرت کرو اور ملک شام جو تمہارے آباء و اجاد کا آبائی علاقہ ہے وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کر تم نے ملک شام فلسطین ملک شام کا حصہ تھا اس وقت تو فلسطین کو تم نے فتح کرنا ہے اور وہیں جا کر ہی تم نے رہنا ہے اب وہی پر سکونت اختیار کرنی ہے تو جیسے سامنے یہ حکم رب ربط کا سنایا تو بنی اسرائیل جو ہے وہ آگے سے ٹال مٹول کرنے لگے وہ جی اب ظاہری بات ہے اتنا بڑے مکانات محلات باغات انہیں میسر آئے تھے اب چھوڑ کے جانا انہیں بڑا مشکل لگ رہا تھا اگر وہ ربتبارک و تعالیٰ کے حکم پر اور اپنے پاک نبی علیہ صدلام کے حکم پر جان دینے والے ہوتے تو پھر انہیں ان چیزوں کی پرواہ ہی کیا تھی جی پھر دیکھے کریما کلیہ سات والام کے صحابہ کو ہے جی پورا سال ان کا گزرتا کھجوروں پر کھجوروں سے ہی ان کی آمدنی آتی ہے کھجورے ہی ان کا گزارا چلاتی ہیں کام چلاتی ہیں جب کھجور این پک چکی ہیں موسم آ چکا ہے کھجوروں کے چننے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ صاحب السلام کو فرمایا کے تبوک جانا ہے آپ نے کریم آکل عصد اسلام جہاد کرنے کے لیے اعلان فرماتے ہیں کہ صحابہ جانا ہے تبو کا ہم نے اور کھانے کے لیے بھی کوئی شاع نہیں ہے کچھ کھجوریں لے کے آکل عصد السلام کے صحابہ وہاں سے مدینے سے روانہ ہو پڑتے ہیں کسی کو پیچھے کی فکر ہی نہیں تیس ہزار سے زائد صحابہ اکرام لے مردوان جہاد کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں تبو کے لیے بتائیں جی غلامی کا حق تو پھر حضور کے صحابہ نے ادا کیا حکم مانا تو محبوب علیہ صد السلام کے غلاموں نے مانا ہے آکر علیہ صحیح السلام کے ایک حکم پر صحابہ کرام علیہ مردوان تیار ہو پہ تیار ہو کر چل پڑے وہاں سے تیس ہزار سے زائد صحابہ اکرام علیہ مردوان تبو کے لیے وہ بھی کہاں کا سفر ہے کتنا لمبا چوڑا سفر ہو پورے راستے میں صحابہ کرام علیہ مردوان نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ ہمیں گرمی لگ رہی ہے تو ہم کیا کریں کدھر جائیں لیکن یہ ان کا حال دیکھیں حضرت موس علیہ السلام کی قوم کا یہ پڑھیں گے آپ کو حیرانگی ہوگی اللہ تبارک و تعالی نے ارشا فرمایا حضرت مو علیہ السلام کے حکم پر بہ ہاں سے چال تو پڑے لیکن راستے میں جا کر انہوں نے جو کچھ کیا حضرت مص اللہ سلام کے ساتھ جگہ جگہ مطالبے رکھنے لگے اب تو ہم بھوکے مر گئے اب ہمارے لیے یہ جو کھا رہنے چیزیں یہ بھی ہمیں پسند نہیں ہے وہ جو کاشتکاری سبزیاں سبزیاں کھا رہے تھے یہ بھی ہمیں پسند نہیں ہے اب تو کوئی چیز ایسی آئے جو آ جائے بس وہی وہ کھائیں ہم اللہ تبارک وطالعہ نے حضرت مصدوۃد السلام کی دعا پر ان کے لیے آسمان سے من سلوا نازر کیا من جو ہے نا یہ ایک ترنجبین تھی ترنجبین قسم کی چیز تھی وہ صبح صادق سے لے کر صبح ساڑی کے وقت سے لے کر صبح صادق تک اس کا جو وقت ہوتا تھا اس وقت میں یہ نازل ہوتی تھی اور ایک بندے کے لیے چار کلو نازل ہوتی تھی کتنی نازل ہوتی تھی ایک دن کے لیے یہ صرف جمعے والا دن آٹھ کلو نازل ہوتی تھی کیونکہ اگلے ہفتے والے دن ان کے لیے کچھ بھی نازل نہیں ہوتا تھا اور جو سلوہ تھا یہ ایک پرندہ تھا یہ دو روایتیں ایک رواج یہ کہ بھنا ہوا ان کے پاس آتا تھا اور ایک یہ کہ ایسے ہی کچا آتا تھا تو یہ جیسے روٹی نہیں بناتے طرح اس پر رکھ کے بھون کے کھاتے تھے بھارت جو بھی صورت تھی انہیں زور نہیں لگانا پڑتا تھا تو یہ چار کلو پورے کا پورا ان کے لیے صرف ترنجبین جو ہے وہ ان کے لیے نازل ہوتی تھی من اور سلوا جو ہے وہ ایک گوشت کی قسم تھی وہ اسے آپ سبزی کہہ لیں جتنا تمہارے لیے ضرورت کا ہو ایک دن میں کھالو تم تم نے ذخیرہ نہیں کرنا جمع نہیں کرنا رب تمہیں دوسرے دن بھی عطا فرمائے گا لیکن بنی اسرائیل نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی اور اسے زیادہ سے زیادہ جمع کرنے لگے ایک دن کے اندر دو دن کا تین دن کا جمع کر لیتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ تم نے باقی چھوڑ دینا ہے لیکن یہ کیا کرتے تھے زیادہ جمع کرنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ جو پرندے تھے وہ سارے گل سڑ گئے باقی جو ان کے پاس بچے تھے کچھ بھی ان کے پاس نہ رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت سے وہ محروم ہوئے جی اگر وہ یہ حرکت نہ کرتے تو وہ اللہ و تبارک و کی طرف سے آج بھی یہ نعمت نازل ہو رہی ہوتی جی انہوں نے یہ حرکت کی اللہ تبارک و تعالی نے اچھا راستے میں انہوں نے کیا کہا حضرت صلی اللہ علیہ السلام سے کہ یہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی بتائیں یار ایک قوم جو غلامی کی زندگی گزار چکی ہو غلام یہ حقیقت ہے غلام قوم جو ہے نا ان کے اندر کچھ کرنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی کچھ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی اب یہی وہ غلام تھے جو کھیتوں میں کام کرتے تھے اور سارے کے سارے چیزیں جو بھی وہاں سے نکلتی اناج پھل وغیرہ سارے کے سارے فرونی گھر میں پہنچاتے تھے تمام یہ تھے کھاتے وہ تھے جی اور وہ جناب ٹھنڈے کمروں میں بیٹھتے تھے مکانات میں اپنے محلہ میں بیٹھتے تھے اور یہ وہاں پہ مزدوریاں کرتے تھے یہ سارا دن کام کرتے تھے گرمی میں اور یہاں پہ چلنے لگے مسل اظام کے ساتھ اور نہیں جی ہمیں تو فلانی چیز پسند نہیں ہمیں تو فلانی چیز پسند نہیں من و سلوان آزل ہو رہا ہے تو کہنے لگے نہیں جی یہ تو ہمیں نہیں چاہیے ہمیں تو سبزی چاہیے جی ہم پیاز اگائے لہسن اگائے اور یہ چیزیں دالیں والے کھائیں یہ چیزیں ہمارے لیے ہونی چاہیے نوزمن ذالک وہ ایک تو غلام تھے وہاں غلام اس سے آزادی دلوائی حضرت مو علیہ السلام نے اب وہ کلمہ پڑھ کے بھی حضرت مو علیہ السلام پر احسان رکھ رہے ہیں کہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے خدا تعالیٰ پر احسان رکھ رہے ہیں نوزالک ایسے وہ ہر دھرم لوگ تھے کہ اپنے آپ کو جناب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بڑے لاڈلی قوم ہیں ہمیں جناب کبھی یہ مل جائے ہمیں کبھی وہ مل جائے ہمیں کبھی یہ دے دی کبھی وہ دے دی جائے تو آج جو غلام قوم ہے نا آج ہمارے یہاں یہ بھی کبھی اٹھنے کا نام نہیں لیں گی یہ حقیقت کہہ رہا ہوں غلاموں کے اندر یہ سکت نہیں ہوتی کہ وہ اٹھ جائیں وہ کھڑے ہو جائیں, مارے مارے جائیں. وہ بہانے نکالتے ہیں وہ جی حکمت ہے اس میں ہمارے غلام رہنے میں حکمت ہے، انہوں نے مسلط یہی ہے کہ ہم غلام ہی رہیں ہمیں جناب لوگ روتے ہی رہیں ہمارے عزوں کے ساتھ لوگ کھیلتے ہی رہے اور یہی حال ان کا اور یہ جو غلام ہوتے ہیں نا ان کے کھانے پینے کی طرف دھیان زیادہ ہی ہوتا ہے یا نہیں ایسا آج بھی آپ کا جہاں جہاں پہ انگریز کا تسلط ہے تیار نہیں ہوتے ہڈ حرام ایسے ہیں یہ بنی اسرائیل کا قصہ جو بیان ہوا ہے یہ یار ایسے بیان ہو گئے یہ ہمیں سنانے کے لیے ہمیں سمجھانے کے لیے ہمیں دکھانے کے لیے بیان ہوا ہے کہ وہ کہ و... ان کا بھی حال یہی تھا تم, تم اپنا ہار بدلو تم نے ایسے رہنا ہاں ہمارا حال وہی ہے یا نہیں ہم صرف کھانے پینے تک کھڑے ہیں بس جہاں بھی دیکھ رہے ہیں آپ اربوں کو دیکھ لیں ارب بھی انگریز کے غلام ہو ارب جتنے بھی سارے کے سارے انگریز کے غلام ہیں انگریز ان پہ بڑا راضی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایسے تو نہیں تحائف بھیجتے یہ لوگ اوبامے کو ایسے تو نہیں تحائف بھیجتے رہے شاہ سلمان نے پورا جہاز بھیجا تھا اس کے اندر ساری چیزیں سونے کی بنی ہوئی تھی بیت الخلا لو میں لوٹے تک سونے کے ٹوٹیاں تک سونے کی تھی یہ بھیجا توحفہ بندہ پوچھا یہ پیسہ کون سا تھا جو, جو تم نے بھیجا؟, بھیجا یہ تو رسول اللہ علیہ کے غلاموں سے حج اور عمرے کی مد میں جو تمہیں پیسہ جمع کیا تم نے اپنے،, اپنے والد محترم کو دے دیا سارا اٹھا کر غلاموں کے اندر کرنے کی آج لوگ کہتے ہیں جی آپ ترقی کریں آپ سائنس میں بڑھ جائیں یہ کر جائیں وہ کر جائیں کیسے بڑھ جائیں گے آپ آپ تو غلام ہے آپ تو آگے نہیں جا سکتے کبھی بھی یہ ترقی جب بھی آپ چاہیں کریں گے جب بھی آپ سے یہ ترقی ہوگی تبھی ہوگی جب خلافت کی جب حکومت جو ہے نا وہ خلافت کی ہوگی بس اوپر خلیفہ اسلام بیٹھا ہوگا بس بغیر میں آپ آگے نہیں بڑھ سکتے اور یہ آپ ذہن میں رہے آپ کے ذہن میں رہے غلام کو جو ہوتی ہے نا وہ چاہے کوئی بھی ہو وہ اسی طرح دقیل اسی ذہن کی رہتی ہے پہلے اسلام کی حکومت تھی ہند میں آپ دیکھ لیں اور سلطنت عثمانی کو دیکھ لیں پورے عرب ممالک اسی کے تعت تھے یہ ساری کی ساری جتنی حکومتیں ہماری اسلام کی تھی اور اس وقت ہمارے مسلمان ہی ترقی میں تھے مادی ترقی کی بات کر رہا ہوں تو دینی ترقی جو تھی تھی مادی ترقی نہیں کے پاس تھی انگریز اس وقت بھی دکنوسی تھے ان کے اندر آگے بڑھنے کی ہمت نہیں تھی بیت الخلاء تک نہیں تھا ان کے ہاں یار ایسے گھر کے کونے میں جناب آگے جاتے تھے پڑ رہتا تھا آزداد آزداد آزداد آزداد آزداد آزداد آزداد آزداد سے وہ آج اگر انہوں نے جناب اپنی سالشوں کے ذریعے منافع کے ذریعے قبضہ پا لیا ہے تو آج جو حالت ان کی تھی آج ہماری حالت ہو چکی ہے آج ہماری حالت ہو چکی ہے جہاں کہیں کے کہ مسلمانوں کو دیکھ لیں آگے بڑھنے کی ہمت نہیں صرف بکواس سے کروا لیں ان سے باتیں کروا لیں تو ان کو اٹھنے کا نام ہی لے نا اس سے چڑکاتے ہیں وہ کیا کہا کسی شاعر نے نا مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے میں اسے دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے آج ایسے غلام ہوئے ہیں کہ ان کے سامنے کھڑے ہو کہ انگریز کے خلاف بات کریں اسے چڑھ جاتے میں نے کہا یار کم از کم یہ بات تو حضرت مسلم علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل میں بھی نہیں تھی ان کے سامنے بھی فروئن کو برا کہا جاتا نا فرون کے عیب کھل جاتے تھے تو وہ بھی یہ نہیں کہا جاتے کو، فیرون کی بارے میں بات کر رہے ہیں فرعون کو تو کم از کم کچھ نہ کہیں وہ تو بڑا کریم ہے وہ تو بڑا لجپال ہے ہاں؟ یہ واحد قوم ہمارے ہاں پائی جاتی ہے ذریلوں کی جو کلمہ رسول اللہ کا پڑھتے ہیں اور ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر غلام انگریز کے آقا اسے سمجھتے ہیں انگریز کو اسے کہتے ہیں کہ یہ بڑا وفادار ہے جی کیا جی یہ قرآن سمجھے. ہمارے ملک کے ملا تو قرآن سمجھے ہی نہیں قرآن تو وہ سمجھے تو یہ اس پورے واقعے میں حضرت علیہ السلام کے واقعے میں اور ان کی پوری قوم کا جو واقعہ ہے کھانے پینے کی طرف دھیان ہے دھوپ آ گئی یہ برداشت نہیں ہوتی جی ہمیں پہلے کھیتوں میں مرتے تھے تم کام کرتے تھے اب تمہیں کیا ہوا اب اتنے نازک مزاج ہو گئے پہلے کما کے کھلونیوں کو دیتے تم آج آپ کروا سکتے آج من و سلوا آنا چاہیے جی پکا پکایا آنا چاہیے جی، ہمارا تو زور نہیں لگتا ہم سے زور ہی لگایا جاتا بھائی تو یہ احسان نہیں کر رہے کلمہ پڑھ کے آج بھی کتنے سارے لوگ پھرتے ہیں جو محسنین اسلام بنے پھرتے ہیں اپنی طرف سے کسی کو کہہ دیجیے جناب یہ آپ تشریف لائیں بس میں نماز پڑھیں تو وہ ہم پہ احسان کر رہا ہوتا ہے کو کہا جائے جناب آئے دین کی طرف تو وہ یہ چاہ رہا تھا ہم نے ان پہ احسان کیا جگہ جگہ پانی پلائیں جوس لائیں نہیں جی بتائے تو مجھے کون سے تمکے دے گیا بھائی آخر اچھی ہوگی مجھ پہ کیا احسان کر رہا ہے یا نہیں ایسا اللہ تبار نے شاف فرمایا جی دیکھیں عمایا کہ ہم نے تم پر سفید رنگ کے بادل کا سایہ کیا یین میرے جو بندہ دن کے وقت یہ چاہتا ہے کہ سورج کی گرمی رکی رہے وہ رات کو بھی مطالبہ کرے گا روشنی بھی ہو ہاں اللہ تبارک نے دونوں نظام اکٹھے فرمائے تھے آسمان سے بہت بڑا ستون نازل کیا وہ سفید رنگ کا تھا وہ ایسا چمکدار تھا دور دور تک روشنی چاند سے بڑھ کر ہوتی اس کی دن کے وقت رات کو دن کو یہ دونوں چیزیں ہما وقت ان کے ساتھ رہتی ہمہ وقت, ہم وقت ان کے ساتھ رہتی اور بادل کا سایہ ان پر کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے اور آگے کیا فرمایا جی دیکھیں رب رقت بار کوشا فرمایا ہم نے تم پر سفید رنگ کے بادل کا سایہ کیا وہ سلوا اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا من اور سلوہ نازل کیا کلو تو یہ بات زخ اور ہم نے یہ کہا تھا کہ تم کھاؤ پیو پاک چیزیں جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں کہ اتنا لینا ہے جی اربوں نے کیا کیا جی دو چار بندے آ جائیں تو پورا بکرا گرا دیتے نیچے آٹھ دس آ جائیں تو اونٹ گرا او دیتے ہیں جو بچا اٹھا کے باہر پھینک دیا کیا نہیں کیا انہوں نے آج سعودیہ کا وہی حال ہو چکا لوگ بھوکے مرتے ہیں سعودیوں میں لوگ جو نا وہ حکومت نے ان کو دینا بند کر دیا ہے حکومت نہیں دیتی ان کو, ان کو پہلے حکومت حکومتوں کو پیسے دیتی تھی عام لوگوں کو بھی, بھی اب نہیں ملتا ان کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنگی, تنگی ہے اللہ ریز کی نہ قدری کرتے نہ بے قدری کرتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے تو رفتبار نے عرصہ فرمایا انہوں نے یہ حرکت کر کے ہم تو کوئی ظلم نہیں کیا ہمارا کیا نقصان کیا ہے انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اپنے آپ پر ظلم کیا ان کا اپنا کھانا بند ہوا پہلے سکون سے بیٹھے کھا رہے تھے اب وہ بند ہو گیا یہ ذہن میں رہے جب حضرت مسئلہ علیہ السلام ابھی فلسطین نہیں پہنچے شام نہیں پہنچے راستے میں ہی تھے تو ان کی یہ حرکتیں آنے لگی سامنے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صلی علیہ السلام کو یہی پر ابھی پہنچے نہیں ہیں فلسطین یہی پر ہی اللہ تعالی نے حضرت مصام کو پورا فلسطین دکھا دیا یہیں پہ کھڑے ہو گئے اور وہاں پہ جو بھی بغات تھے جو کچھ بھی تھا ساری نعمتیں اللہ تعالی نے فلسطین کی حضرت علیہ السلام کو دکھا دی شام کی باقی یہ یہ چیزیں ہیں یہ سب تمہیں ملنے والی ہیں اور علیہ السلام کو رب تعالی نے یہ بھی فرما دیا کہ اے موسا آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے آپ اس جہاد میں حصہ نہیں لے سکیں گے اور جتنے بھی آپ کے ساتھی ہیں بڑی عمر کے سارے وہ بھی رخصت ہو جائیں گے کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ وہ جتنے بھی تھے سارے کے سارے وہ کی غلامی میں رہ چکے تھے اب ان کا کام نہیں تھا کہ وہ جہاد کر سکیں جہاد کرنے کے لائق ہی نہیں رہتے وہ انہوں نے دوسرے شام کو پہلے کیا دیا ہم تو بیٹھے ہیں یہاں تو تا اور اپنے رب کو لے جا جا کے لڑو تو ہم نہیں جاتے ع کا چالیس سال پورے ایک ہی وادی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایسا بھلایا انہیں اسی وادی میں گھومتے رہے صبح کو سفر کرتے شام تک کرتے رہتے شام کو جب سوتے صبح اٹھتے تو وہی ہوتے اور یاجوج ماجوج کا جو حال ہے صبح سے لے کر شام تک دیوار چاڑھتے ہیں زبان کے حساب بیٹھتے ہیں جب رات کو سوتے ہیں کہتے ہیں جی وہ صبح سے ایک, ایک ایک ٹکر ماریں گے چاٹ کے ختم کر دیں گے ادھر کے لوگ دکھے لگتے ہیں انہیں ادھر کے لوگ دکھنے لگتے ہیں انہیں سارا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں بات تھوڑا سا رہ گیا ہے صبح اٹھتے تو پھر وہی دیوار وہی بھڑی ہوتے ہیں صبح پھر ساری کوشش شروع کر دیتے ہیں وہی حال ان کو وہ چالیس سال پورے وادی اس وادی کے اندر اسی طرح سرگرداں رہے وہ اور اس چالیس سال کے عرصے میں جتنے بھی پرانے لوگ سارے مر گئے ان کے جو بچے تھے وہ بڑے ہو گئے, بڑے ہو گئے حضرت رقتبارک وطال نے حکم دیا کہ آپ جائیں آپ ان نوجوانوں کو جو نئی کھیپ پیچھے تیار ہوئی ان کو آپ لے جائیں وہاں اور یہ جا کر کے آپ کے ساتھ جہاد کریں گے تو فتح ہوگا وہ علاقہ اب یہ بھی ایک چونکہ خون نیا تھا تو ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا آپ جب بھی جہاں بھی دیکھیں کہیں پہ بھی انقلاب آئے وہاں اکثریت جوانوں کی بوڑھے نہیں تیار ہوتے بوڑھے کو آپ پوچھ لیں آپ کی اس رات پہ لگ جانے ہی. خانک، خانک کہ کہے گا میں <laughs> تجی نواز شریف کے غلام ہوں زندگی ساری انہ کی, انہیں کی چمچہ گیری کی ہے تو میں چاہتا ہوں انہیں کے غلامی میں مروں ہے یہ نہیں میں جی میں تو فلانی کا غلام ہوں میں تو فلاں کا غلام ہوں میں تو بی بی کا غلام ہوں <laughs> <laughs> بتائیں بھائی لگائیں قوم کا قوم کا دیکھیں آپ تو ان کا حال بھی وہی ہوا تھا اللہ تعالی نے یہ سارے فیرون کی غلامی میں رہے ہیں تو یہ مر جائیں سارے تو جو, جو, جو جوان طب کا تیار ہوگا ان کو آپ لے کے جائیں حضرت بن نون جو ہے ان سب کو لے کر گئے اب چونکہ ان کے اندر جذبہ تو پیدا ہوا ارے تو بن نون کی گفتگو سے آپ کے بعد سے تبلیغ سے لیکن چونکہ اولاد تو انہیں کی تھی اب انہوں نے کیا حرکت کی وہ دیکھیں رب تبارک نے بیان فرمایا, فرمایا, فرمایا. اللہ تعالی نے فرمایا قل ندخلو منها رغدا ما ہم نے کہا کہ تم اس بستی کے اندر یعنی اس شہر میں داخل ہو جاؤ فکلو مینہ تم رگدا تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے تم کھاؤ پیو اور مزے کرو یار دیکھیں قومی ایسی تھی نا کھانے پینے والی اللہ تعالیٰ نے بھی انہوں نے یہی کہا جاؤ کھاؤ مزے کرو کوئی روک روک نہیں ہے تمہیں لیکن محبوب کے سیاح کو تو رب نے یہ نہیں کہا محبوب علیہ السلام کے سیاح کو پتہ بھی جانے جانی ہے وہاں ہاں جی تلواریں چل رہی ہیں آک علیہ شام کے غلام ہیں وہ کھجور کھا رہے ہیں ایک غزبے کے موقع پر کھجور کھا رہے ہیں تو آکل علیہ السلام کی بارگاہ میں جنت کتنی دور ہے میں بس ایک ہی قدم ہے انہوں نے پھینکی کہا یہاں نہیں کھاتا میں تلوار کیا کھانے چھوڑ رہے ہیں ہاتھ میں ہے اسے چھوڑ رہے ہیں اور وہ جاؤ کھاؤ پیو مزے کرو داخل تو ہو جاؤ تو میرے مرد بابا انہیں پتا تھا جائیں گے تو انہوں نے بھی مارنا آگے رف بارک وتار فرمایا اور داخل ہونے ان وقفے وقفے اندر دروازے کے ایسے نہیں داخل ہونا اور انہوں نے کیا کیا کیونکہ یہ بھی انہیں کیولاد تھی رفتار نے ارشا فرمایا بکول نغفر اور تم نے کہنا ہے, حتا حتا کا معنی ہوتا ہے یا, اللہ یا اللہ ہمیں بخش دے یا اللہ ہمیں بخش دے جیسے لفظ معافی ہے نا ہم پورا یہ لفظ جملہ نہیں بولتے یا اللہ معاف کر صرف کہتے معافی استغفار کہتے ہیں نا اللہ ہے استخفار استخفار استخفار اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ معافی مانگ رہا ہے رب تبارک و سے تو حتا کا معنی جو ہے یہ بھی یہی تھا کہ مولا ہمیں معاف کر دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نغفر وہ فر تاکہ ہم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں یہ تم معافی مانگتے ہوئے تم نے داخل ہونا ہے واسا نزید المحسنین ہاں جو نیکی کرنے والے ہیں ہم تو ان کو مزید عطا فرماتے ہیں اپنی رحمت اور کرم کا اور عطا فرماتے ہوں رب تبارک نے کوشا فرمایا پھر انہوں نے کیا کیا فبدل ظلموا قولا فبد الدین ظلم کہ ان ظالموں نے اس قول کو بدل دیا جو ہم نے کہا تھا ہم نے کہا کہ تو ہم نے یہ کہتے ہوئے داخل ہونا مولا معاف کر وہ یہ کہتے ہوئے داخل ہو رہا ہے اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا دو کام تھے ایک عملی ایک سجدہ کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے داخل ہونا ہے کہ مولا معاف کر ہمیں لیکن انہوں نے کیا کیا سجدہ نہیں کیا اس طرح بیٹھ کے نا, جی نا جی اس طرح کر کے گھسیٹیاں لگاتے ہوئے سورین کے ساتھ اپنی مقد کو زمین پر رڑتے ہوئے اس طرح جا رہے ہیں اندر اور زبان سے کیا کہتے جا رہے ہیں دانا وہ بال میں دانا دانے میں بال اس طرح کر جملہ وہ بولتے ہوئے جا رہے ہیں جو رکھتا ہے نے کہا گو نہیں اور یہ بھی میں مذاق کے ہنسے ہوئے کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے آنن فانن صرف ایک گھنٹے کے اندر ان پر تعاون نازل کیا ایک گھنٹے کے اندر ان کے ستر ہزار بندے مارے گئے ستر ہزار بندے مارے گئے کریما کے لسان یہ تعاون پچھلی قوموں کے عذاب میں سے اور یہ وہی عذاب تھا جو ان پر نازل ہوا ہے. ستر ہزار بندے مارے گئے وبا پھیل گئی وائرس آ گیا اللہ تعالی کی طرف سے رب رقط کے حکامات کا مذاق اڑانا یہ یہودیوں کو کام مسلمان ایسا کام ہی کر سکتا جو بھی بندہ رب رقط کے حکم کا نماز کا روزے کا حج کا زکات کا حقل اسام کیا حادیث کا فرامین رسول کا مذاق اڑاتا ہے وہ بندہ یہودیت یہودیت کے غلام میں وہ یہودی خود ایمان سے پھر جاتے ہے بندہ کلمہ چھوڑ جاتا ہے اسے دین چھوڑ جاتا ہے اسے چاہے ہزار بار کلمہ پڑھتا رہے وضاحت پڑھتا رہے محمد میں رہتا بندہ رقت بار گوتار نے ارشا فرمایا ظالم فن الدین ظالم یا سکون میں ان کے فس کی وجہ سے ان کی نا فرمانی کی وجہ سے ہم نے ان پر آسمان سے پھر عذاب نازل کر دیا یہ عذاب ہے جو تعاون کا میں نے بتایا بھی آپ کو ستر ہزار بندے مارے گئے ہوں پھر جا کر کے اندر داخل ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں فتح تا فرمائی فلسطین میں جو قوم جبارین تھی وہ ساری کے سارے وہاں پہ ان کا یہ شہر جو فلسطین تھا یا پھر اریحا ایک علاقہ تھا یہ وہ علاقہ مفسرین کا بامی اختلاف ہے اس معاملے میں کہ وہ شہر کون سا تھا وہ مسجد وہ فلسطین کا علاقہ تھا جہاں مسجد اقشی شریف آباد ہے مسجد اقشا شریف ہے یا پھر اریحہ کا علاقہ تھا بھارت جو بھی ہو یہ پورا قصہ ان کا بیان کرنے سے ہمارے لیے سبق اس میں کیا ہے رب تبارک رفت کے حکامات کا مذاق نہیں اڑانا رب العیٰ کے احکامات کا اور رسول اللہ علیہ صاحب السلام کے احکامات کا مذاق بھی نہیں اڑا آکلام کے فرمان شریف ہے آکلام نے کہ جب ایک طالب العلم دین کا طالب علم گھر سے باہر نکلتا ہے پڑھنے کے لیے جانے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پردے اپنے پر بچھا لیتے ہیں ہاں صرف اس کے اعزاز کے لیے اس کے اکرام کے لیے اس کے سے تبرک پانے کے لیے طالب علم کے پاؤں کے نیچے اپنے پرب اچھا لیتے ہیں ایک بندے نے یہ حدیث سنی تو وہ زرل کہنے لگا کہ آج میں اپنی جوتی میں کیل ٹھونک لوں گا کیل ٹھونک لوں گا میں تاکہ فرستوں کے پاؤں تو ان کے پار تو کچل ڈالوں اس نے یہ حدیث سن کے جناب یہی حرکت کی ابھی اس نے یہ سوچا ہی تھا تو پھر اٹھ نہیں سکا وہ اللہ تعالی نے اس کے پاؤں ہی جناب وہ کر دیے کہ وہ چلنے کی قابل نہیں رہا اس لیے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ خدا رسول کے فرامین کا مذاق نہ اڑائے ہاں بندہ کافر ہو جاتا ہے مذاق اڑانے والا بندہ مومن نہیں رہتا اللہ تبارک کو تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیقت